آیت نمبر چوراسی صورت بقر یہاں سے انشاءاللہ اللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تri kuuna di ma a kum wala tu xjouuna fuse kum mi jyaari kum sonmma aqor tom sonmma a quortumm wa سے شناخت دونگ کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ بارہ نمبر ان کی قواعت ہے بن اسرائیل کی اس کی اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا بن اسرائیل سے کہ قتل قتول نہیں کرنا اللہ تس سکون اپنے خون کو نہیں بہانا یعنی آپس میں لڑنا نہیں ہے ایک دوسرے کو نہیں قتل کرنا اگلی بات دوسری بات کا عہد اللہ نے لیا تھا ولا تو خرجون اپنے گھروں سے ایک دوسرے کو آپ نکالیں گے نہیں ظلم کر کے ایک کو مظلوم بنا کر دوسرا ظالم بن کر ایک دوسرے کو گھروں میں سے نہیں نکالیں گے پھر اس پہ آپ نے اقرار کیا اللہ فرماتے ہیں تم نے اس بات کو مان لی وہ ان تم تشدد اور اس کے تم گوا رہے تو اس کے تم کیا رہیں گواہ رہے یعنی اس بات کی تم آپس میں گواہ ہے اور اقرار تم نے کیا ہوا ہے تو اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں لیکن بعد میں کیا کیا انہوں نے تم میں ان تمہاں اولائے تک یہ وہ خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلے اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے پھر اسی وعدے کے خلاف ورزی تم نے شروع کر دی اصل میں واقع یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے قریب مدینہ منورہ میں یہود کے دو بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے ایک قبیلے کو بن نظیر کہتے تھے اور دس دوسرے کو بنی قوریزہ کہا جاتا تھا یہودیوں کے دو قبیلے بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے مشہور ترین مدینہ منورہ میں ایک قبیلے کا نام ہے بن نظیر اور دوسرے کا ہے بنو قریضہ یہ وہی قبیلے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا جنگ خیبر کے بعد فوراً کہ جا کے ان کو جلاوطن کر دو وہاں سے ان کو نکال دو یہ وہ لوگ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت سے پہلے بھی یہ فساد میں ملوث تھے اور یہ فساد کرتے رہے وہ ہوا ایسا تھا کہ ان قبیل دو قبیلوں کے آپس میں تو دونوں دو یہودی تھے اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ آپ نے امن اور ایمان کے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالنا ظلم نہیں کرنا ایک دوسرے کے اوپر اور اسی طرح آپ نے ایک دوسرے کو نکالنا نہیں ہے اور اگلا حد یہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی یہودی کسی دشمن کے ہاتھ میں پکڑا گیا اور اسیر بن گیا تم نے جا کے مل کر پیسے ڈال کے اس کا فیدیہ ادا کر کے اس کو چھڑوا کے لے کے آنا ہے یہ چند باتیں تھی اللہ رب العزت نے فرمایا تو اس طرح کر کے رہنا ہے آپ نے قتل قطول فساد وغیرہ نہیں برپا کرنا امن کے ساتھ رہنا ہے تم نے لیکن ان دو قبیلوں کو خراب کر دیا دو اور قبیلوں نے جو کہ وہ مشرقین اور بت پرس لوگ رہتے تھے ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج اوس اور خزرج یہ دو قبیلے جو کہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے وہ لوگ وہ بھی مدینے میں تھے وہ مشرقین تھے وہ لوگ تھے جو کہ وہ پوجا کرتے تھے شر کرتے تھے اللہ کے ماں دوسرے بتوں کا ان دو قبائل کے آپس میں بنتی نہیں تھی آپس میں ان کا اختلاف چلتا رہتا تھا ایک دوسرے کو پر اوپر کبھی کبھار ظلم جاتیاں کرتے تھے ایک دوسرے کے بندے مارتے تھے ان کے آپس میں اگرچہ یہ مشرک تھے لیکن آپس میں ان کی دشمنی چلتی رہتی تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ آؤس جو قبیلہ تھا انہوں نے بنو قریضہ کو بنو نذیر کو اپنا حلیف بنا دیا اپنا دوست بنا دیا اور ان کے ساتھ دوستی بنائی حضرت نے بنو قوریزہ کو اپنا حلیف اپنا دوست بنا کر ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا جب ہاؤس حضرت پہ ظلم کرتا تھا تو اس میں سے ایک قبیلہ یہودیوں کا بھی ملا ہوتا تھا تو دوسرا قبیلہ پھر آپس میں ان کا کیا اختلاف بڑھتا تھا لیکن ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کرنا بھی ڈال دیا اور اس علاقے سے جلاوطن کرنا بھی شروع کر دیا لیکن ایک بات پہ یہ متفق ہوا کرتے تھے بنو نظیر نذیر اور بنو قریضہ اگر ان میں سے کوئی آدمی اسیر بنتا تھا اوس قبیلے میں یا حضرت قبیلے میں یہ جا کے اس کو چھڑواتے تھے فجیدیا ادا کرتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عجیب بات ہے جو تمہارا دل کرتا ہے اللہ کے اس حکم کو مانتے ہو جو حکم اللہ تمہیں فرماتے ہیں قتل نہیں کرنا ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے چونکہ یہ اس پہ آپ کا دل نہیں آتا اور آپ کا دل نہیں مانتا تو اس کو آپ قبول نہیں کرتے عہد تو سارے تین باتوں پر ہوئی ہے آپ کے ساتھ اللہ کی تو اس میں سے ایک بات کو مانتے ہیں دوسری باتیں نہیں مانتے ہو تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے اندر یہ قواہت ہے تو اس قواہت کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں پھر بعد میں یہی بنو نذیر بنو قریضہ یہ وہ لوگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی عہد کیا تھا کہ ہم مدینے پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم دفاع کریں گے اگر ہمارے اوپر کوئی دفاع کریں گے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ مسلمان ہمارا دفاع کریں گے لیکن اندر خانہ انہوں نے پیر مشیقینی مکہ کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ جب تم آؤ گے مدینے پہ حملہ اور ہو کر تو ہم تمہاری مدد کریں گے تو جنگی خیبر کے بعد فورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ابھی جا کے بنی نذیر بنی قریضہ کو وہاں سے جلا وطن کر دیا تو یہاں سے پھر وہ نکالے گئے تھے جلا وطن کر دیا تھا ٹھیک اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے, نے تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت یہاں ان کے جو وہ پرانی کہانی ہے اور ان کی جو قباحت کی پرانی نبوت زمانے سے پہلے پہلے اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں اللہ العزت اس میں فرماتے ہیں کہ وہ رحد نہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم سے تمہارا میساخ تمہارا سے وعدہ لیا گیا اس بات کا لا جمعہ حکوم کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کو نہیں بہاؤ گے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے نہیں خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو ولاخ خرجوں نفوس اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے مین دیارکم اپنے گھروں سے یعنی جو آپس میں تم بنی قورزہ بنو نذیر رہتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ اب مل کر رہنا ہے نہ کسی کو قتل کرنا ایک دوسرے نے نہ کسی نے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا اللہ فرماتے ہیں تم مقرر تم پھر اس بات کا تم نے اقرار کر دیا تم نے اقرار کر دیا کہ یہ باتیں ہمیں منظور ہے ہمیں قبول ہے وہ ان تم اور تم خود اس کے گواہ ہو اور گواہ پیش کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے تم کیا ہو گواہ ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد تم ان تمہا اس کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو تخت لو یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد تم ہی وہی لوگ ہو جو کہ تم قتل کرتے ہو اپنے آدمیوں کو کس حساب سے یعنی تم میں سے ایک قبیلہ مشرکین کے قبیلے کے ساتھ مل کر دوسرے قبیلے سے کیا کرتی ہے لڑائی وغیرہ اور اسی طرح قتل قتول اور دوسروں کو گھروں سے نکال دینا تو مطلب یہ ہے کہ وہ غیر لوگوں کے ساتھ مل کر تم نے کیا کہ کی یہ فساد شروع کر دی قتل بھی کرتے ہوئی دوسرے کو وت و خریج و نہ فریق ام اور تم میں سے ایک فریق دوسرے فریق میں سے کیا لوگوں کو گھروں سے نکال لیتا ہے من دیارہم ان کے سے اللہ رب فرماتے ہیں تظاہرون اتمی عدوان ان کے خلاف وہ تظاہرون سے مراد یہ ہے کہ زیادتی کا احتخاب کرتے ہیں تظاہرون تم زیادتی کرتے ہو ظلم کرتے ہو علم ان پرسمی والدوان یعنی اسم سے مراد یہاں کیا ہے یہاں قتل ہے یعنی تم اسم کا بھی مرتکب بن جاتے ہو وہ اور تجاوز کا بھی مرتکب بن جاتے ہو تجاوز کا مرتکب یہ ہے کہ تم دوسروں کو نکالتے ہو ان کے گھروں سے یعنی دشمنوں کی مدد کرتے ہو تم دشمنوں کی کیا کرتے ہو مدد حالانکہ یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہیں در حقیقت یہ تمہارے کیا ہے یہ پرانے دشمن ہیں کیونکہ مشرقین کے ساتھ یہودیوں کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی لیکن یہ بیوقوف بن گئے اور ان لوگوں نے ان سے کام لینا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے لیے آپس میں ان کے درمیان میں اختلاف ڈال کر ان سے کام لینا شروع کر دیا تو یہ اوس اور حضرت قبیلے کی کیا تی چالاکی اللہ رب العج فرماتے ہیں وہیں یا تو اگلا حکم یہ تھا اگر یا تو اگر آ جاتے تمہارے پاس اسارا کوئی قیدی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے میں سے کوئی بندہ قیدی بن جاتا تھا دشمن کے ہاتھ میں تو فادوہم تم اس کے فدیا دیتے تھے یعنی فدیہ دے کر تم چڑھا لیتے ہو اس کو تو فادو دیتے ہیں تم ان کو کیا مطلب اس دشمن کو فدیہ دے کر اپنے اسیر کو اپنی جیلی کو جو قیدی ہے اس کو چڑا دیتے ہو وہ محرم العلیکم اخراج ہم حال یہ ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے ان کا نکالنا گھروں سے فضیہ دینا ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے لیکن گھروں سے نکالنا اپنے لوگوں کو ظلمن یہ تمہارے اوپر یہ حرام ہے یعنی ایک حکم خداوندی کو تم مان رہے ہو وہ فدیہ دے کر اپنے بندے کو تو چھوڑا لیتے ہو لیکن اپنے بندے کو اپنے گھر سے نکال دینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ممنوع ہے ٹھیک ہے نا جی پھر اس کو کیوں کرتے ہو اس طرح قتل کرنا ایک دوسرے کا یہ بھی حرام ہے یعنی یہ بھی احکام خداوندی ہے اللہ کے ایک حکم کو مانتے ہو دوسرے احکام کو نہیں مانتے ہو وہ حکم کو مانتے ہو جو تمہارے نفس اس کو قبول کرتا ہے یا تو میں اس میں سے تھوڑی سی ریاکاری کاری سی لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے اس چیز کو تم مانتے ہو اور جو چیز اللہ کا حکم ہے صاف صاف قتل نہ کرنا اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا اس پہ تم عمل نہیں کرتے ہو حالانکہ یہ چیز ہے تمہارے اوپر حرام ہے اللہ نے یہ حرام قرار دیا کہ تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دو اللہ ربوالج فرماتے ہیں یہ عجیب سا معاملہ ہے یہ تمہارے اندر یہ تے کیا ہے یہ قباحت ہے اللہ کا کچھ احکامات کو ماننا کچھ کو نہ ماننا جی اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق چلنا اللہ رب اللہ سے فرماتے ہیں یہ تو عجیب باجارہ ہے اصط و امین کتاب کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر یعنی کے بعض حصے پر تم ایمان رکھتے ہو مطلب یہ کہ تورات میں تو یہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کیا ہے لاگو ہے اور ان احکامات پر تم سے آہت لیا گیا تو تم کیا ایمان رکھتے ہو کے بعض حصوں پر بعض حصے پر جو کہ وہ فدیہ کا مسئلہ ہے وہ تک اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو جو کہ اس میں آدمی قتل ہے آدم اخراج ہے اس کا انکار کرتے ہو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر یہ بھی تو حرام قرار دیا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مجبور نہیں کرنا جلاوطن نہیں کرنا نکالنا نہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے خواہشات نقصانی کے تم تابع ہو تورات کے بعض باسی کو مانتے ہو اور باسے کو نہیں مانتے ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پما جزا امیہ خالدہ اب تم بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے پھر اس کی سزا اس کی سیوا کیا ہو سکتی ہے یا اس کی سوا کیا ہو پما جزا بس کیا ہوگا جزا جزا کا مطلب یہ ہے سزا کے معنی میں ہے یعنی اس کا جو بدلہ ہے سزا ہے وہ سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے میں یہ یہ کام کرے مطلب یہ کہ طورات کا بعض حصہ مان لے اور بعض حصہ نہ مانے تو اس کی سزا کیا ہے تم میں سے سزا اور کچھ نہیں ہے اللہ نے سزا بھی بتا دی اللہ خزم فی الحیات دنیا مگر دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہوگی رسوائی کے ماں اور کچھ نہیں ملنا یعنی تم تو اپنے آپ کو خود رسوا کر رہے ہو تم اپنے آپ کو خود بدنام کر رہے ہو لوگ تمہاری اوپر لانت بیچتی ہے بیچتے ہیں تمہیں کہتے ہیں کہ تو, تورات کو تو تم بعض حصہ مانتے ہو بعض نہیں مانتے ہو. کیسے اپنے آپ کو اہلی کتاب کہتے ہو یا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ہم اہلی کتاب ہے اور اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے ہمارے پاس کتاب ہے ہم پڑھے کے لوگ ہیں تو یہ تو دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے شرمندگی ہے یہ تو دنیا میں بھی ایک سبب عذاب ہے لہذا اس طرح کیوں تم کرتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی زندگی بھی ہے وہاں کیا ہے وہ یومل قیامت یورت دونا اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخترین عذاب کی طرف بیچ دیا جائے گا جی یورت دونوں کہتے ہیں بیچ دینا واپس لٹانا روز قیامت کو ان کو لٹا دیا جائے گا واپس کیا جائے گا ان کو بیچ دیا جائے گا الا اشد العذاب سخترین عذاب کی طرف جو کہ وہ عذاب ان کو جہنم میں سے ملتا رہے گا تو اللہ رب عزت کہتا ہیں کہ اس طرح کرتے ہو تو یہ روز قیامت میں بھی سزا کی کیا ہے یہ تو مستحق ہو اللہ تمہیں روز قیامت میں بھی سزا سے دوچار کر دیں گے پھر یہ کام یہ کرتے تھے ان کا اگر یہ خیال ہوتا تھا کہ چلو ہم کس طرح چپ چپ کے کرتے ہیں تو کس کو کیا پتہ چلنا ہے اللہ رب العزت نے ان کے شبے کا جواب دیا اللہ بغافل نہیں ہے اللہ کے ذات غافل اما تعمل ان چیزوں سے جو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے کیا نہیں ہے غافل نہیں ہے لا علم نہیں ہے ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چکی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز غائب نہیں ہے لہٰذا یہ سارے کام جو کرتے ہو تم یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ تو ہم چپ کے کرتے ہیں تو کسی کو کیا پتہ چلنا لیکن اللہ ان چیزوں سے قافل نہیں ہے ایک ایک چیز آپ کی, کی, کی ہوئی وہ اللہ کی قسمیں ہیں ریکارڈ میں ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اس سے تم بہانے بنا کر اپنے جان کو نہیں چھوڑا سکتے ہو تم پھر سزا کے مستحق بن جاؤ گے لہذا اس طرح تمہارے اندر یہ خصلتیں ہیں آئندہ خیال رکھیں کہ اس سے کیا ہو جائے باز آ جائے اللہ رب الجت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے کیوں کہ یہ لوگ تھے لالچی دنیا کے کسی طریقے سے دنیا آ جائے اور مال دولت آ جائے جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو اور اس کا ارادہ یہ ہو تو وہ کبھی بھی صحیح کام اس سے نہیں ہوتے وہ ہمیشہ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں پاؤ ہاتھ مارتا ہے ہر غلط طریقے سے وہ اپنے لیے مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قسمت کے بارے میں بتاتے ہیں الاک الذین اشتروا اشترالحیات الدنیا بلاخر اللہ فرماتے ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ لوگ جو ہے الاقا یہ وہ لوگ ہے اللہ دینہ جنہوں نے اشترالحیات دنیا بلاخرہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے اس طرح کہتے ہیں خریدنا خرید لیا انہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عمدہ قرار دیا بہتر قرار دیا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر حالانکہ یہ فیصلہ غلط ہے یہ بے عقلی کی بات ہے کیا ہے یہ, یہ عدم فہم کی بات ہے کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے یہ تو مستعار ہے چند دن کی ہے اس کے کی کیا مزے ہوں گے اس میں کیا تم عیش کرو گے کیا مال کماؤ گے کیا کسی کو اپنے آپ کو دکھاؤ گے اصل زندگی تو آخرت کی ہے یہ بھی بےوقوفی ہے قسم کی اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے اپنی آخرت کی زندگی کو بیچ ڈالو اور اس کو چوڑو اس کو اختیار کرو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو تمہاری عقل کی بات ہے یعنی یہ اتنا گٹیا سوچ اور عقل تمہاری ہے تو لہٰذا یہ کیا کیا انہوں نے اس طرح کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انہوں نے ایسا ہی کیا دنیا کو ہی اصل مقصد کہا اور آخرت کو چھوڑ دیا یہ کیا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بڑا نقصان ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مستحق عذاب تو ہے روز قیامت میں اور اللہ نے انڈیا پہلے دیا کہ یورپ دونوں اشد العذاب اشد عذاب کے طرف ان کو بیچ دیا جائے گا لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سفارش سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے یا معاف کیا جائے اس میں تھوڑی سی تخفیف کی جائے یا کبھی کبھار اللہ کو رحم آ جائے ان کے اوپر اللہ عذاب کو کیا کرے ہلکا کر دے تخفیف کرے یا کسی دن چلو معاف کر دے چھٹی دے دے ان کو اللہ نے فرمایا کہ میرے قانون میں یہ نہیں ہے فلا يخفف عنهم العذاب تخفیف نہیں کیا جائے گا یعنی کوئی تخفیف آزاد میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نہ ان کی مدد کی جائے گی یعنی اللہ رب العزت نے جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو وہاں دیکھ لیں گے کوئی نہ کوئی سفارشی مل جائے گا یا کوئی نہ کوئی ہم چکر چلا لیں گے رشوت کا پیسے دینے کا کسی افسر کو خوش کر کے ہاں جی ہمیں کیا ریلیف تھوڑا سا مل جائے گا اللہ فرماتے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دنیا کے معاملات نہیں ہے یہ دنیا کے حکومتوں کا جیل تانی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے فرمایا کہ فلاح و خوف خان حمل آزاد کبھی تخفیف نہیں کیا جائے گا ان سے آزاد یعنی اللہ رب العزت ان سے عذاب کو کبھی ہلکا نہیں کرے گا تخفیف اس عذاب میں نہیں آئے گی ولا ہوم یوم اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کسی طریقے سے بھی یعنی اللہ رب العزت کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے کس لحاظ سے کبھی رحم آ جائے اللہ کا ٹھیک ہے نا جی ان کا کیا, کیا جائے مدد یا یہ ہے کہ کوئی اوپر سے آدمی آ جائے اور اس سفارش کرے ان کی اور ان کی مدد کی جائے گی نہیں کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا دنیا میں تو ایک انسان دوسرے انسان کا مدد کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی کوئی تعلق کے بنا پر باتیں وغیرہ چل جاتی ہے لیکن روز اقامت میں یہ چیزیں نہیں ہے نہ تخفیف عذاب میں ہے اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں نظام کیا ہے سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے الملک و یوم عید اللہ وہاں بادشاہت وہاں حکم اختیار سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے ہاں کوئی انسان اگر کسی کا شفات کرتا ہے کوئی درخواست پیش کرتا ہے اللہ کو یہ تب ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اجازت دے دے چلو میں نے آپ کو اجازت دے دی آپ کسی کے بارے میں شفات کرنا چاہتے ہیں جو مستحق شفاعت شفات ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہوگا جب تک اللہ کسی کو اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے جی وہ کسی کا شفاعت نہیں کر سکتا شفاعت ہوتا ہے مومنین کا مسلمانوں کا یہ لوگ تو کافر تھے انہوں نے تو ایسا قتل و قتول کیا ایسے جرم کیے کہ وہ مستحق عذاب بن گئے جب ان پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرتا تو کافر کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور ان کے لیے آخرت میں لهم فی قلعہ آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے یہ ساری پابندیاں ان کے اوپر لگا لی اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جو بن اسرائیل کے اندر جو قباستیں تھی جو ان کے اندر یہ شناختیں تھی اور جو برائیاں اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے وافر دعوانا الحمد رب العالم